بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج سورہ قريش کی تجوید اور قراءت کے حوالے سے ہمارا درس ہے اعوذ بالله السمیع العليم من الشیطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لی فی کوش پہلی آیت ہے اس میں دو جگہ پر مد آ رہی ہے ایک حمزہ کے بعد یا کی جو ہے یہ مد ہے اور لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے ان دونوں کا فاصلہ دو الف جتنا ہوتا ہے اور برابر ہونا چاہیے لی فی کو رائش آگے پھر لی فیم یہاں پر بھی جو ہے کھڑی زیر اور کھڑی زبر ہے ری لوف یہ جو ہے نا ریح لو مرتبہ تا آتی ہے اور را کے نیچے زیر ہے جب را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو ہمیشہ پتلا کر کے پڑھا جائے گا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ را کو ایک ہی انداز میں پڑھتے ہیں زبر اور پیش میں موٹا اور جب زیر آ جائے تو اس کو پتلا پڑنا چاہیے تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے اب یہاں تش یہاں پر بالکل موٹا اس کو کر کے نہیں پڑھنا کہ ایسے لگے کہ جیسے تو پڑا جا رہا ہے تا بہت واضح ہونا چاہیے جب یہ واضح ہوگا تو اس کے پڑھنے میں صحیح مخارج ادا ہوں گے اور خوبصورت پڑھا جائے گا ری ل آگے آتا ہے وسوئی اب صاد موٹا پڑا جائے گا ہمارے ہاں اکثریت وہ ہے جو سینی پڑھتی ہے اسے وس و وس یعنی کوئی اس میں ڈفرینس نہیں کیا جاتا یہ بھی غلط ہے تو ای فی ہم ہاں کو سینے سے نکالا جائے گا رشیت آگے ہے فلیا ابود فلیا ابود کرنا دال کے بعد واو ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے فلیا ابود رب زل بید رب زل تو اس کو اس انداز سے پڑھا جائے گا آگے ہے اللہ وی ام ہوم اب ق کے اوپر قلقلہ ہے اق اب آگے یہ میم کے ساتھ جو ہے غنہ ہوگا کیونکہ میم پر شدہ ہے اور ایک میم ساکن ہو جائے گی آگے نون پر اخفا ہے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کو ادغام بھی ہو سکتا ہے اور یہاں رکا بھی جا سکتا ہے ہم دونوں انداز سے پڑھ کے پریکٹس کرواتے ہیں الم ہم جو آئین جب رکنا ہے تو باقاعدہ جزم کے ساتھ اس کی آواز آنی چاہیے الم ہم جو الذي جو من ہم من خوف اب یہاں جب ہم نے اس کو ملا کے پڑا تو یہ ادغام ہوا الف پر کھڑی زبر تھی آگے و امنا پھر غنہ آ گیا اب آگے ہم نے اقفا نہیں کیا مل جو و امن ہم مین خوف یہ ہم نے اظہار کیا ہے یہ ہم نے اظہار کیا ہے اب اس میں کیا ہے نون کے بعد جب بھی آپ حمزہ ہا عین حا غین خا یعنی حروف حلقی جب بھی اس کے بعد آئیں گے تو اس میں کیا ہوگا اظہار کیا جائے گا غنہ نہیں اخوا نہیں کیا جائے گا یعنی اسے چھپایا نہیں جائے گا اظہار سے مراد ہے من پورا پڑھا جائے گا اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے من کو مین ہی پڑا جاتا ہے چاہے وہ کا بن رہا ہو یا اظہار کا بن رہا ہو تو یہاں پر یہ بڑا واضح فرق آیا ہے من جو آپ دیکھیں اس نون کے جزم کے بعد جیم تھا اخفا ہوا نون جو اگلا آیا ہے اس کے بعد خا ہے حمزہ آئین غین خا میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے حروف حلقی تو اس میں اظہار ہوگا یعنی نون کو من کر کے پڑا جائے گا باقی جہاں بھی آئے وہاں اپنے نے اخفا کرنا یعنی من اس کو چھپا دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں ایم ہم مل گے تو الم ہم مل جم ہم خوف اس انداز سے پڑھا جائے گا اب ہم اس کی قرآد کرتے ہیں اردو بل می شعیو نرجی بسمرحی فی کوئی رلتف فلیہ اب دور بہ دل بری الوی اتم ہوں ج الضی اپم ہوں جو مِنْ م اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ